پچھلے دنوں اکتوبر کا چاند چمکا لوگوں نے کہا جیسا چمکدار چاند اس مہینے میں ہوتا ہے کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لداخ کا چاند نہیں دیکھا وہاں کا چاند چمکنے کے لیے مہینوں کا پابند نہیں وہ جب روشنی لٹانے پہ آتا ہے اور دریا میں نیلی چاندی بہتی ہے لگتا ہے کہ دریائے سندھ کیلاش سے نہیں چاند سے نکلا ہے لداخ جیسا چمکیلا چاند میں نے کہیں اور نہیں دیکھا اس چاندنی میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں علم سے اپنی تقدیر سنبھال سکتے ہیں اس چاندنی میں آپ ہتیلی کی لکیریں پڑھ سکتے ہیں تقدیر کا حال جان سکتے ہیں مجھے اپنی تقدیر پر یوں ناز ہوا کہ دریا کے ساحل سے لگا لگا میں چھوٹی سی سڑک پر آگے بڑھ رہا تھا آگے بڑھنا زندگی کی علامت ہوتا ہے رات کے سناٹے میں صرف پہاڑی نالوں کا شور تھا اور پڑوس کی وادیوں میں جنگلی جانوروں کی دور کی آوازیں تھیں اچانک منظر بدلا اور ایک وادی روشنیوں سے جگمگاتی نظر آئی یہاں پہلے کبھی چھوٹا سا گاؤں پتو ہوا کرتا تھا تھوڑے سے کچھ مکان تھے جن کے پچھواڑے چھیٹے اڑاتا ہوا دریا اور اگاڑی دھول اڑاتی ہوئی کچی سڑک جس پر کبھی گاؤں کے اکلوتے دکاندار کی پرانی سی ٹیکسی دوڑا کرتی تھی تو غبار کے طوفان اٹھا کرتے تھے اب وہاں فوج کی بہت بڑی چھاؤنی بن گئی ہے بیرکیں بن گئی ہیں کوٹیاں اور بنگلے بن گئے ہیں وہ چھوٹا سا اسپتوک بڑا سا اسپتوک بن گیا ہے جس کے بیچوں بیچ وہ گاؤں کی اکلوتی دکان اب بھی ہے میرا اگلا پڑاؤ یہی گاؤں تھا چاندنی میں اس کے دروبام صاف نظر آئے کیسی روشن جاننی تھی وہ پہاڑوں سے ڈھلکتی ریت اور میدانوں میں پھیلے پتھر تک یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے رات نہ ہو دن کا اجالا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لداخ کی فضا صاف شفاف ہے اس لیے یہاں رات کو صاف نظر آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لداخ بہت اونچائی پر ہے یہاں آکسیجن کم ہے اس وجہ سے آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو جاتی ہیں چنا چہ رات کو صاف نظر آتا ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ مہاتما بدھ کی سلزمین ہے گوتم کی طرح ایک ذرا سا دھیان لگائیے جان کے سارے دریچے آپ ہی آپ کھل جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بینائی تیز ہو گئی اس پوتک کے گاؤں میں سویرا ہوا تو سورج اگل سے نکل چکا تھا مگر دیر سے نمودار ہوا پہاڑوں کے پیچھے سے ابھرتے ابھرتے کتنی ہی گھڑیاں بیت جاتی ہیں سورج نکلا تو گاؤں کے گھروندوں میں چولہے روشن ہوئے اور دھواں اٹھنے لگا چھاونی میں گھنٹے بجنے لگے اور پریڈ کی تیاریاں شروع ہوئیں کچھ دیر بعد صاف ستھرے لباس پہنے بچے گھروں سے نکلے اور اسکولوں کی طرف چل پڑے بکریوں کے ریوڑ ادھر روانہ ہو گئے جدھر ہریالی تھی اور چھاونی کی کینٹین میں کلسیاں لگا کر میزیں سجا دی گئی گاؤں کے دکان کھلی اور ذرا دیر بعد کسی کسی چوٹیاں تھے ناشپاتی جیسے رخساروں والی لڑکیاں ہاتھوں میں ٹین کے کپے لیے تیل خریدنے آنے لگی دریا کا شور مدھم پڑا موٹر گاڑیوں کا شور بلند ہونے لگا اور میں گاؤں کی سیر کو نکل کھڑا ہوا ذرا سی دیر لگی اور میں گاؤں کے باشندوں میں گھل مل گیا وہ بولے تو صاف پہچانے گئے صاف پہچانے گئے کہ انہوں نے دھیان لگایا ہے اور جان کے درپن ان پر واہ ہو چکے ہیں بہت تھوڑے سے گاؤں ہوں گے جن کے باشندے زندگی کو یوں برتتے ہوں اور زندگی کے معاملوں کو یوں سمجھتے ہوں شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ شہر اب بہت قریب تھا لے یہاں سے صرف پانچ 6 کلومیٹر دور تھا اب یہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے نہیں تھے پہلے میری ملاقات اس پوتک کے کسان سنم رگجن سے ہوئی اکثر لداخیوں کی طرح دیکھنے میں نو عمر لگتے تھے مگر اچھے خاصے بڑے نکلے سنا رگ سے باتیں شروع ہوئیں اور وہ چونکہ کسان ہیں اس لیے جلد ہی دریائے سندھ کی بات چھڑ گئی میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنی زمینوں کو اسی دریا کے پانی سے سہراب کرتے ہیں आ, اسی کے پانی یہ بتائیے کہ آپ یہی کے پرانے باشندے ہیں یا کہیں اور میں سے آئے ہیں کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ باقی دنیا سے اتنی دور اتنے کٹے ہوئے اتنا نہیں خیال اب ہمیں بھی ابھی تو یہیں پیدائش ہمارا ادھر ہی نا تو ہمیں اچھا لگتا ہے ادھر ہی یہ بتائیں کہ تو آپ لوگ تو پرانے بدھ ہیں آپ کے جو بچے ہیں جو اب پڑھ لکھ گئے ہیں ابھی دھرم سے ہے ان کا لگاؤ ہاں لگاؤ جا. خود آپ کے بچے ہیں میرے بچے سب میرے چار پانچ بچے سر کیا کرتے ہیں میرا بڑا لڑکا جموں میں پڑھتے ہوئے کالج میں جا لڑکی ایک ملازم لگا ہے تھوڑا کلر تو ایک دو بچے اور چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہیں جا. ابھی تو آپ خود دیکھنے میں بچے لگتے ہیں؟ کیا اچھا آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ پڑھ لکھ کر کیا بنے گا دیکھیں اب دیکھیے اس کے اوپر ہے جیسے تعلیم پڑھے اچھا بنے تو جموں میں تعلیم پا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ لے واپس آ جائے گا آئے گا جناب اب نہیں آئے گا اس کی مرضی ہے ویسے تو آنا چاہیے لے کے آپ کے نوجوان جو ہے وہ اپنی لڑکی اپنی مرضی سے ڈھونڈتا ہے یا آپ ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے پہلے زمانے میں تو ماں باپ وغیرہ ڈھونڈتے تھے کچھ آج کل تو بچے لوگ زیادہ پسند کر بھی کیسی شادی کے بعد کیسی نپتی ہے؟ لڑائی جھگڑے زیادہ تو نہیں ہوتے وہ تو اپنے اپنے کے اوپر جیسے ہوتے ہیں؟ بہت تھوڑا بہت ہوتے ہیں جی اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیبی میں تو اس کی وجہ زیادہ تر کیا ہوتی ہے زیادہ تر کس چیز میں ہوگا سب ویسے غریبی ہاں پیسے کے اوپر بھی تھوڑا کام کے اوپر بھی یا کوئی بچے کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے نا چھوٹے موٹے کام کے بارے میں نشا تو نہیں کرتے لوگ نشہ تو اتنا نہیں کرتے ویسے تھوڑا بہت نشہ یعنی پیتے لوکل ہوتا ہوتا ہے ہے یہاں کا بنا اچھا اور یہ بتائیں کہ اتنی دور آپ کٹے ہوئے نہ سبزی نظر آ رہی نہ پھل نظر آ رہے آپ لوگ عام طور پر زیادہ تر کیا کھاتے ہیں عام طور پر ہمیں تو سبزیاں تو کچھ تھوڑا بہت ہمارا ہوتا ہے سبھی آلو وغیرہ تو دال وال جو اپنا ہوتے ہیں سردیوں کے لیے کچھ لوگ تو یہاں ہمیں زمین پر دبا کے رکھتے ہیں سبزی گوبھی آلو وغیرہ سیجن کے لیے ہاں جی تو ایسے ٹائم پاس کر دیتے آپ لوگ گوشت کھاتے گوشت بھی کھاتے ہیں جی کچھ آدمیسٹ کھا لیتے گوشت کچھ کچھ کھاتے ہیں جی ہمارا لاما لوگ اگر نہیں کھاتے باقی کچھ اب یہ بتائیے کہ آپ تو بالکل دریا کے پاس رہتے ہیں یہ بالکل پیچھے جہاں بیٹھے ہیں دریا سندھ بہ رہا ہے اور بالکل چھوٹا سا ہے آگے میدانوں میں یہ دریا چار میل چوڑا ہو گیا تو کیسا رہتا سال بھر یہ دریا ذرا بتائیے مجھے دریا کس طرح جی یہ دریا تو ہر سال بہتے رہتے ویسے جو پانی کے کمی پیشی ہوتا ہے گرمیوں میں زیادہ پانی آ ہے سردیوں میں کم ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ دریا بالکل سوکھ گیا میرے ٹائم تو نہیں دیکھا ابھی تک نہیں کبھی نہیں سوکھا یہ دریا اپنے بڑوں سے کبھی سنا ہے دریا کبھی نہیں سنا میں تو یہ سوکھا کر کے میں سوچنے لگا انسان کو دعا دی جاتی ہے کبھی مقموم نہ ہو بستی کو دعا دی جاتی ہے کبھی ویران نہ ہو کھیتی کو دعا دی جاتی ہے ہری بھری رہے دریا کو دعا دی جائے تو شاید یہی دعا دی جائے گی کہ کبھی خشک نہ ہو اس روز لداخ کے چھوٹے سے سنگھے دریا پر پیار آیا کچھ تبسم کے ساتھ کہ مجھے جہانگیر بادشاہ کی وہ بات بہت یاد آئی جب اس نے ہندوستانیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ اجب لوگ ہیں دریاؤں کے کنارے مکان بناتے ہیں تو مکانوں کی پشت دریا کی طرف کر دیتے ہیں اور سارے نظاروں سے محروم رہتے ہیں اس پتک کے سارے مکان دریا کی طرف پشت کیے ہوئے تھے لوگ اس کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بجائے گھر کا کوڑا کرکٹ گھروں کے پچھواڑے پھینک رہے تھے لداخ میں دریا سندھ کا پانی کبھی صاف شفاف ہوا کرتا تھا لوگ بے دھڑک پیتے تھے اس روز جب میں چلو بھر کر پینے لگا تو میرے میزبانوں نے روک دیا کہنے لگے کہ اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا فوج والے اسے صاف نہیں رہنے دیتے میں نے بھرا ہوا چلو وہی خالی کر دیا مگر جی بھر کر جہاں باتیں کی وہ ہر قسم کے مال مسالے سے اوپر تک بھرا ہوا گاؤں کا جنرل اسٹور تھا وہی کچی سی عمارت وہی سپارٹ چھت باہر ایک طرف شیشے کی ہزاروں بوتلوں سے چونی ہوئی دیوار یہ وہ بھاری بھرکم بوتلیں ہیں جو شری نگر سے گرمیوں کے موسم میں ٹرکوں پر لد کر آ جاتی ہیں پھر خالی ہوتی جاتی ہیں اور ان کی دیواریں کھڑی ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اگلی گرمی آ جاتی ہیں اور یہ بوتلیں ٹرکوں میں لاد کر دوبارہ نیچے بھیج دی جاتی ہیں وادی کشمیر اور باقی ہندوستان کو لداخ میں نیچے کہا جاتا ہے یا پھر ڈاؤن کہا جاتا ہے عجب استلاح ہے جو ان لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے اس پتوک کے جنرل اسٹور کے مالک سے میری جو بات چیت میری آنکھیں کھول دی یہ دیہاتی آج کی دنیا اور آج کے ماحول سے کتنا باخبر ہے میں حیران رہ گیا اپنی تھوڑی سی گفتگو میں اس نے پورے لداخ کی پوری بات کہ سنائی اور آنے والے خطروں کی صاف نشاندہی بھی سنیے میرا وہی رسمی سوال تھا آپ کا کیا نام ہے آپ کے گاہک کون لوگ ہیں ہمارے پہلا تو گاؤں والے ہیں اور دوسرا یہ ٹھیکےدار ہیں اور تیسرا یہ فوجی لوگ بھی یہیں آتا ہے دلی میں جو ٹوتھ پیسٹ تین روپے کا ملتا ہوگا وہ آپ کے یہاں کتنے کا ملتا ہے جی ہمارے یہاں چار پانچ روپے ہے کیونکہ ہمیں اس میں جہاز کا کرایہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لگتے ہیں اس لیے یہاں پر کافی مہنگا ہو جاتے ہیں یہاں کے لوگ دیکھنے میں تو غریب ہیں خرید لیتے ہیں اس چیزیں جی ہاں خریدتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں لوگ دیکھنے میں غریب ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہاں لوگ واقعی غریب ہیں یا یہ کہ سب کی روزی ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہے ویسے تو یہاں کے لوگ غریب ہی بہت غریب ہے کیونکہ یہاں شہر میں تو اتنا غریب نہیں ہے لیکن یہاں سے گاؤں میں تو بہت ہی غریب ہے ان کا تو یہ ٹوتھ پیس وغیرہ مطلب کوئی بھی یوز کرنا بہت ناممکن ہے سر یہ کبھی یوز کرتے بھی نہیں ہیں یہ بتائیے کہ آپ آپ یہاں کتنے عرصے سے اسٹور ہے آپ کا کوئی لگ بھگ سیونٹی ون سے ہی ہم نے یہاں دکان کھولا تھا پہلا دکان اس گاؤں میں میں نے ہی کھولا تھا سر اٹھارہ انیس سال ہو گیا جی ہاں اٹھارہ انیس سال میں لوگوں کی مالی حالت میں روپے پیسے کی حالت میں وہ تو بہت ہی فرق پڑا ہے پہلے تو اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا لوگوں کے پاس بڑے مشکل سے ہمیں کوئی پچاس ساٹھ روپیہ یا سو روپیہ کا سیل ہوتا تھا پر ڈے لیکن آج کل تو لوگوں کو چیزیں نہیں ملتے ہیں پیسے تو ہے کافی ہو گیا ہے جی ہاں ابھی تو روزگار بھی اچھا ہو گیا ان کو کئی نوکری پہ لگ گیا ہے پہلے تو اتنا نوکری کرنے والا ہی نہیں تھا صرف بس کھیتی باڑی پر ہی نربھر رکھتے تھے آپ اگر برا نہ مانے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اب آج کل آپ کی روزانہ بکری تقریباً کتنی ہوتی ہے آج کل تو کافی بڑھ گیا ہے سر ویسے روز کی سیل تین چار ہزار روپے ہو جاتے ہیں یہ بتائیے کہ آبادی یہاں کی گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے یا ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے نہیں ابھی تو کافی پڑ گیا ہے پہلے تو جیسے آپ نے دیکھا ہے اس علاقے میں اس یہ روڈ سائٹ میں پہلے تو یہاں بالکل ہی نہیں تھا ابھی تو یہاں تو برا بازار بن گیا ہے یہ جو آبادی بڑھی ہے لوکل آبادی یہیں یہی کے لوگوں کے بال بچے ہیں یا باہر سے بھی آ کے لوگ آباد ہوئے ہیں زیادہ تر تو باہر سے ہی لوگ آیا ہے یہاں کے لوگ اتنے نہیں ہیں یہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو یہاں کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے باہر کی آبادی کا یہاں آنا یا برا مانتے ہیں جی ہاں اچھا تو نہیں لگتے ہیں یہاں کوئی بھی آنا باہر کے لوگ لیکن اب انہوں نے ہی یہ مکان بنایا دکان بنایا کرائے کے لیے ہے ان کو کچھ روپیہ پیسہ ملے گھر کا خرچہ چلے اسی لیے انہوں نے ان کو کرائے دار بھی چاہیے جب مکان بنایا تو اس لیے وہ کرایہ کے لیے ان کو کرایے پر ہی رکھتے ہیں ویسے زمین ان کو نہیں بیچتے ہیں یہاں کے لوگ کبھی آپس میں ان میں جھگڑے تو نہیں ہوتے نہیں نہیں ایسا تو ہمارے لداخ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا یہ بتائیے کہ آپس میں شادی بیاہ ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ہے لڈاکی لڑکی بہاری لڑکا ایسی کی شادیاں ہوتی ہاں ایسے بھی کئی گورکھوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کئی ایسے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ تو ہوتے ہیں ویسے کیا اب اب جو زندگی کا انداز ہے اب اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا کھل گئی ہے اب اب یہ دنیا سے اتنا کٹا ہوا نہیں رہا لداخ لد جتنا پہلے کبھی ہوگا اس صورت سے آپ خوش ہیں یا آپ کو, کو کوئی اندیشہ کو خوف بھی ہے ہاں ابھی تک تو ویسے ٹھیک ہی ہے بہت خوشی ہے اگر جیسے نیچے سے آج لیبر لوگ آتے ہیں اس طرح مشکل بھی ہو سکتا ہے جی کیونکہ جیسے آسام وغیرہ میں ہوا تھا ایسا یہاں بھی ہو سکتا ہے علاقہ تو چھوٹا سا ہے اور آدمی زیادہ ہوں گے اور ہمارے یہاں تو ایک سمسیا ہے سر یہ کھانے پینے کے سردیوں کے لیے اور راشن کا سب سے زیادہ اگر پچھلے سال کچھ ہوا تھا کمی پیشی چاول آٹا وغیرہ نہیں ملتا تھا اس سال تو اچھا گورنمنٹ نے بندوبست کیا ہے ملا ہے تو اگر ایسا ہوگا تو پھر مشکل بھی آ سکتا ہے اس پتو گاؤں کے چھوٹے سے دکاندار نے بڑی سچی بات کہی تھی یہ مارچ اپریل کے دن تھے چند ہفتوں بعد لدہ کا سکھ چین جاتا رہا ان کا جو کام تھا وہ اہل سیاست کر گزرے اور جہاں کسی کو حقیر کیڑا مارنا بھی گوارا نہ تھا وہاں انسان انسان کا گلا کاٹنے لگا کیسا سکون تھا کیسا خون خون ہو گیا انسان بستیوں کھیتوں اور دریاؤں کی طرح اب جی چاہتا ہے کہ گوتم بدھ کی ان وادیوں کے لیے بھی کوئی دعا کی جائے ہاتھ اٹھایا جائے اور دعا کی جائے کہ ان میں دھیان رہے دعا کی جائے کہ ان میں گیان رہے خدا حافظ